<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <فروض> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل <لله> <وين يزد فلا هادئ> له ومن يضلل فلا هادي له ونشر أن لا إله إلا الله ووحده لا جريدنا ونشر أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيطان النجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أولفتت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا لشدا فضربنا على نعضانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما تبسوا أمدا نحن نقص عليك نبغهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هداء فربطنا على قلوبهم إسقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نقوا من دونه إلى أن نقرق النار بمشدتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لو لا يكون عليهم سلطانا قرآن کے ربرزت بلکہ سور کتابنا پر ربر عزت امبیاز مسلام کا ذریعہ مخلوق کا دو خبر ارشاد بکو قرآن کے پر زیاد دور دے اٹول و امبیاج دا دو خبریں کری دا انسان پیدائش مقصد کیارا مقصد دا مقصد دستور قانون دے سر مقصد مقرر مقصد و لال رکھیں قرآن کے مقصد دنیا کے دا عام مخلوق اخصن د انسان دا صرف بیان کرے دے انسان گاؤں مارت سوکھ دے اور, انسان زان پور گی سیما دے مقصد اور قیمتی, قیمتی شبا شرا دور قیمتی شہرے اور دل دل دنیا رائے جمع کے قیمت ان شور کو دے دا قیمتی شہر چا رب العزت انسان لوگ رہے دا عمر دے عمر زورا قیمتی شہر دے کراکٹوری دنیا اسراز تین جمع کھیں ایو بادشاہ مری او ایسا زورا ایر با پوندول روپای ورکو ہم خودمائے او کی اٹھا جو نجات شنن جات رہتی جی دے قیمتی دے میں قیمتی عمر بانے یا قیمتی شواخل چاہدنم قیمتی کے دیر انعام اور مر اور جنتارا جی جنت کی حضرت لو کروڑ عزم کر دنیا بلکہ دنیا کی سرس پن دی دے کی کی کی حاضی اللہ فرمائی کہ دنیا ما کی پشان ہوتا رہا نیو سرے پڑی عمر عزیز دنیا او گھتی نداف آغاد عمر قیمت دانے کھا گو گزارے دے پارا چرا وقت ترکم دی دنیا کے دا دل شہرے لیکن عمر پاکی شک خرج کا چاگا دو کے مسئلے آغاد اللہ رضا رہا اور قرآن کے داراز اللہ فرمایا جا دے کہ ما انسان ان دولہ پہ رہا کرے چیزا ما بنگیل بندگی لال کمرا اغلال صرف قرآن و حدیث خوشال پارے طریقے کے تم قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طریقہ تھا او بغیر دا اور او تیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ تو میرا بکن کے سان ہرسم کی خوشالوم لیکن پارے خوش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے قرآن کے ابوال کو, اور بے اور کو خوشا لنے کم عمل کے رنگ محمدی نے لیمت کے قبل دو قرآن بندے اور دا قداش شرطنی یا صحید ما سطن نخلبن کی اگر نور پر اوتو تا نہیں مجھے انٹرپاہتی اور رجماتا کیا وائی ما زیر وقت کٹ مخیو ما سرول جنتی مخی رجم ساتلی را نظمان ایرابان رجم سائی کی نا الشرط تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بپروشے ہیں نا انہیں دیکھتول عمال برپا او شرط ہے اگر ایمان پیرو ای سرے مز کئی حج کئی رجم ساتلی زکاة اور کئی لیکن ایمان پر چینی نظام ان لقبلی ہے جی اور قران کے زائے فزائے اللہ عز و جل اعمال شب کر دیا جی چیمان درکین الا عمل وشد انزلی جی اور قران کی برکات فرمائی و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه و من يعمل من الصالحات وهو اصول کی عمل کا مطلب دے جی ریہس دا باور اعتمادی زما جہاجت سرکول یو اللہ دے اس بندیان کئی دارو ڈاکٹر اور کئی لیکن شفا اور سرکول درد جو جوڑون زاد یو اللہ کار دے ڈاکٹران جڑون رشی کو دے ظاہری دارو اور کوشی لیکن جوڑول والا اللہ دے مرد نہیں اللہ حضرت بیان کرے جہازت روانی سیتا انداز کو لسی دا, دا, دا, دا درست تھا کی دنیا کے مسلاتا عادت مناسب لیکن دا کرامت چا جی دا دا اختیار کنے دا پا اختیار نرا دا کی موجودہ انبیاء صلات و سلام نوانا سرگندے لیکن غدا غیب پر اختیار کین اللہ مطرگندولا اور قرآن کے بیشمار ذائقے انبیاء بیان دے قل انما آتو لیلہ قل انما آتو عند اللہ وہاں پیغمبر مجدی طرف نجی زماعہ سے اختیار کی نجی میں اللہ, اللہ, اللہ خیر ہمیشہ ہمار کا ویسے تکلیف نہ رہ سرے بلکہ وہ اختیار صرف اللہ سے کرے یا اللہ نے فرمائی اللہ <سلام> تکلیف نہ تکلیف اختیار والا نے خرابی دلی. خاتمہ مشہور کرے میدان کے ایمان تہرال اور میدان کیوں سپارا اللہ کابت شروع کی وائی وہ مالیا نا آبد النجی بکورنی وائی رہ ترجعون الرحمن عدی کم آ نونی سنبید آلانا بل حاجت رواب المددگار الہ حاجت رواب بل سوز حاجت رواب نہیں سے زمان این یو و بذر لا تونی شفاعتهم شہراء ساللہ ماتا و تجلیف را رسائی بل لدائی سفارش ماتا از ضرب الفائدہ نشیر ولا ینکزون انا ما اخلاص رشیدہ اللہ ذا تکریف نسوک ان ہی اذا لفي الظالمين كذلك اقالتهم تبدا الله نے بل سو نہ نقصان لا گئی مزيم يثنا في غمار سرغند کے اني امنت بربكم فتمون اوا وسماكم ما باورو کو پیوانا جمالذن بن نقصان دا خبر آر آغاز کولو اخل کو علیہ پکانو او کاری کی شروع شو آن فان کی پکانو کی دوش اور سیچ شو کہ کل آغاز شو ایس شعر ہے نربل عزت اغطوئی قیلت خلیل جنہ نولی شود اللہ زی طرف ناغتا ادخلیل جنہ زی جنہ تنید نیب حج کرے اور نیر جسا کوئی اچھا والا. میدان پر اللہ گئی تکما جالمی منل مکرمی جنت کا ہائی زمان قومائے کی تاثر پیدے پیدے مسئلے دا نگا گونی مسئلوہ خوما دا چگہ والا چی اللہ رمضت شی ایو اللہ چار حاجت روالے نو اللہ پسی چگہ دو مخنمہ من المکرمین او گردو اللہ مان را دے کرامت والونا نو کرامت داو چی پاکانا نولا او پاکان شید شا کرامت داو اللہ جنت تبوتا شہید کی لامت تو اسلام تیرا شہری چلا شان قرآن کے کی ذکر کیا قرآن دا کے دارویدان دا پر دا دا کے <تصح Dogs> نانا بل مسکل کو نشی پیدہ کو لے نکان مدیاں ذرا بڑے سے وہ جن کرے جمرہ اور مراستنا قل من نکان مدیاں لا یفلو کون شیئا یفلو کون نشی جو لے نکان مدیاں ان سے وہم یفلو قون ا دیت دا کری شیذ ول ولا دفع أو ولا ولا رسول او اجدار ندی در زن نا در رو رو او اجدار ندی در زن نا در مل دفق و دزان رو اختیاری نیش دی در زن نپرده که رو در قبر نا قرآن شور صاف درجی ارکوم. ارکوم. ارکوم و ارکوم داغی بدخواه تب ارکوم لیکن اختیار در خورای توب نو ارکوم که توم ستاس و ارکی در ارکوم چه بابا را مدد انعام اکرام پہ کم لیکن مغلوقات کے عجیب اور قیامت کے چکل جنتان پل محفل بن کی خبری شروع کیمت کی جنت کے بعد کہی. فالو کننا فی بغائی کہ او چاپ اور چارا کو پورے. دنیا کے اما دنیا بول ومن اللہ علینا وقالا عذاب السن اللہ عصانکم باندید غیمان چمین دائیں چگہ علی چیہو اللہ چاہتا ہے اویسا تلو مینداد جہنم انہا من قبل ندوہ او من دنیا کی چمین چگہ علی چیہ اللہ رامدد چیہ کرا چی مفلقات بل چاہتا بچیہو اللہ سفیر رامدد چیہ لہزان رامدد چیہ اناکن من قمن ندوه تاکید من تو حاجن کی من چلا اللہ کا ان ندوه هو البر و رحم و دے سام خان مہربانا تا جم کو لے کے نمازیں چھوڑوا جسورے سام خان دے جیسا ایمان وئی نا انبیاء علیہ السلام تو چلے اور انبیاء علیہ الصلات طول بیان پا دے مسئلو چے محلوقات تا ہوئی چے اے مخلوقا حاجت روا یو اللہ لے مالک دنہ دنقصان یو اللہ لے اور آر پے غمبر دا چھواری تے ایمان رے کہا چے دا ذہن تے دننشی اور صدی اعتماد آشی با اللہ باندے اور دا مخلوق تے مخواہ او اور دا چے چی دا چیو چی. اللہ دا مار سکر. ایمانشا یا حلقانسلامی الامندی اللہ دے اللہ دے رب کی فرمائی و رب کا یقر او وقت او وار تارکی سچیخ و خی اچونکہی سچیخ و خی ما کانا لہمالسیارہ چھلے میں نے دیور کرے مخلوق لا سے اختیار ما مخلوق لا سے اختیار میں دیور کرے بطول مخلوق لا نفی کرے ما مخلوق لا دورہ ضرور پر اختیار میں دیور کرے سبحان اللہ وتعالی عمی شکون فاتھیا اللہ رضی قبرنا کہ حاجت روا اگر رئیت ائے چلتی لیکن شاہ جنہیں اور وہ فیتہ لے کی و و جو کھا کھا لونا اور یزوجوہم ذکران و اناث و یجعل من یشاء قیلما اچھا نہ جوڑا جوڑا اور کہ اسو شم زر گئی ایسو کہ ستارے والے نز مستے چمانیں مغلقے کے زمرے شمار دیتا ایمان وئی کہ او صحیح داؤ منی ذات ستے چھ زماغ پا پوٹو زماغ پا سرگند ذات ستے چھ اغب لاس کے نفن او صاندے اور او ذات ستے چھ اغب طول مخلوقات حجت روارے چھ کل ادا زین تر عالم ادا دن نشر ندیتو ای ایمان دا قیدہ چھ کل دن نشین نرسلے مومن شین اور چھ کل دے قیدے خلافی چھ نفلان کیرامانی کٹ روڑی قرآن کے اللہ فیصلہ کرے گا ان اللہ لا یفرو ان یشاء کبھی بھی وہ یفرو ما دون والکل مئیشاء شرع اللہ نے بسی احیال کن نازل شکوکی یقینن جما پھررا اور شید دعہ کے رخے صفات مخلوق نواں بندیاں پسور سے کو رزل گئی اپو لا سنیول کے پختہ مل کے بوگوں اور رزل گئی لیکن ذات کے بغیر دستور بنا نہیں آیا وللہ تی بغیر دا و ہو ری اغا یو اللہ فرمائی اور کے اللہ دیان کر رہے اس صورت آراف کی نامت شکارہ کے لئے اِنَّ الَّذِينَا تَدْعُونَا مِن دِينِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَا تَدْعُونَا مِن دِينِ اللَّهِ عِبَادُ لَمْ ثَابِقُونَ اِقِنَا آتَسَانِ اِرَمَدَتْ قُوِي تَعْسُ بِدَا بعد یہ بجان دو سور کرو ہے اگر بوتان سورة عراف ناما سپارائی اصل دنوی آیات قرآن اگر تیک رامل کیا سامنے بندیان دی اِنَّ الَّذِينَ تَدْحُوْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُنَ ثَابِقُمْ وَدُونَ اَمْ لَهُمْ عَمْ لَهُمْ آَيُنٌ يُصِرُونَ بِهَا یاد آغی سکر گشت ہے کیونی تاپس سرگیت اَمْ لَهُمْ آزَانٌ يَسْمَوْنَ بِهَا یاد چواری پوزن باندے قلید روش رکا کام زمان پر ہماروائی رامرد کئی ٹھوڑ اور تانسو چی خلای صدر کی طورت آواز کئی سمکی دونی فلا تنزلون زمان تدیر دو مرگو کئی ماتم گورئی دا تول رامرد کئی چوائی دلت ماتم گورئی مات اِنَّ وَلِی جی جِي يَنَّعُ الَّذِي نَزَّلُ سوپنے کا مت کی سَتِي نَنَصْرُكُمْ وَلَا أَنصُرُكُمْ يَنصُرُونَ آكَ سَانْتَاسِرَ مَنْتِ بِدَنَانَا لَا يَسْتِي نَنَصْرُكُمْ سَانَنَرِ سَاعِدِينَ دَاعِ وَلَا أَنصُرُكُمْ يَنصُرُونَ أَنَا غَيْدُ فُلَانٍ لَا تَكُولي شِي وَنُنْ دا شرامت نیچے کورتا ہوگا چا کرامتا چا بابا دا خود آگا بیزتی را قرار سردی شریف کے دا غیزت مندی زالا چا آگا پا کے نیک دعا ہوگا رے با غیفرین ہوئے مخلوقات را گئے اولیاء لارو آگا پر او چکم دا آگای دو دشمنان لارو آگا من اپنا اکرا نفضی لاری کلا غیمت مطلب لکتا رسلیشی کم لار چیز نجاکوہ کم لار چی مقصد تا رسلی انسان اگر دا مقصد لاری پیو خدا دا مقصد لار خداوات یو اللہ پر آمدت فکشوائے وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلکا من رسول اللہ نوحی لیہا مگر ماد حاضر مخلوق کا داو آیا کہ بغیر زمان بل حاضت مخلوق کا اللہ, اللہ فرمائی املهم عليكم تمنعون من دوننا اشتريهم مخلوقات لها جبروت تمنعهم من دوننا تبدل شيء غيرنا بدوننا زينبكم ديدے بچی لا يطيعون النصران حسين كان لذي كان بنيان فلدان انداد یعنی نے قال مغیان معاذ زمران کی دی ٹھیک ہے کہا سب بڑے ذمہ اور ہمارا علاقے لب القطب بر کر اجلال دی علاقے دی مدارے تو مخلوق ذمہ دار دین وهكذا اس طریقے غم نہ لا يعوذ به ذوما مسترین ان نرى شاطن اسوانا نذمکی والحي الذي لا يموت جوڑا اور پارتی کابراہیم علیہ جو ابراہیم القواعد اسماعیل یاد کیا حضرت ابراہیم اسماعیل بنیاد بیت اللہ ربنا تقبل منا ادوائے منہ کا العليم اللہ قبل, کی زمان انتا انتا سمیع خاص قبل ان کے زمانی کنری خاص خاص طور پر دن کے پار جا وہ حیات روا رب الجلالت دارج حضرت مریم پر اشارہ اور مور دعا ہوئی جی علیہ وسلم نے و ائس قرطین را चंद्रان نبی انی نزل تک ما فی بطی مہران فتقبل مننی اغریل عمران تولی اللہ زمانہ خیر کے بچے لے گئے بیت المقدس خدمت میں لائے آغیر انکا انتا سمیع العلیم یقنا اللہ کا قبل ان کے تو جن کے سلی قبل ان معنی اور جن کے معنی اور کلک مریم بھی موسمہ میرے ہوگی دی مذکریا ہے کہ تفوز کئی کہ بھی موسمہ میرے ان اللہ یرجکو من یشاق بغر حساب اللہ ری چاہتے سے دمالا اور قرآن کے لکھی لاکم کے شرکار کے بغیر دالانہ آواز کے بابارہ مدد سے او پا شر سر نکامات شر اولاد حرامی شر اعمال طولو سا دیدل او دا مخلوق زاننات اخیار جور کری دی زب بسلمانی انتظر بسلمانی یو ہو که پا زور داوا که غدل دا پا جنگ اوجا داوا او که دا قرآن پا اصول که نزمان مخترم او دا آواز دا شرک که کو ام من نمانی منگا منو، منو زیارت دانونا زیادہ من وے کرامات نہ کرامت کرامات پیشتے رسمندی خدا یہ تو نہیں تھے خدا یہ تو نہیں تھے بغیر دستور راسی بغیر دستور منی بغیر دو قانون آوری اب بغیر لاس نہیں داپ لای تو نہیں جناب محترم قاعدین من قیمتی صدا نہ مخرا دے صاف پہا صاف ہے منی نو مال فائدہ مالا خفائدہ زمان تقریدہ کنیسی اور لا قبول کی کہ تیمان یا کہ تیمان او انمانی فاغ قیامت کے دانو اچھے ماں نوری دلی اور ماں دا مسئلہ چانہ نوری دلی احسو ات ملکی چکر جہنم تارتاو نو فرشتے بورتاوئی علم یعطی نذیر نور آگلے سوک ملاجتے یرولے قَالُوا بَلَا قَدْ جَآَنَا نَجِآ ہاں یہ مولا را غلو چھگئے والے فرمو یا غطر در جنوئے امو زنس آرامی فاترفو بزنبین اللہ فرمائی دیو اقرار کے جہنم کے احنمو والی داستاف ہے غیاء تلانو دو کر کرے منجاورانو دو کر کرے لط مارے بسمے بسمے کے فتاق تفوتے قرآن وئی لکا مازو چیزہ برانو راقلات چھی او بسمے بسمی شی زر, زر شی. دے دے برباد اللہ کا منظوری بندے محمدی رنگ محمدی پہ کنی اور پرنی جماعت مہربان او محمد برباد رسولہنا بعد اللہ مسلح اور حالانکہ ڈالیں گے نو در حضرت حکم ده کت فرن و اخلی دانه چرا پنش اوالی دعاو که دعا زای دانه ده دا زای ده کت غسطور ده که فرن کبر کبوزا دارنگی دره رو دی خیرات حضرت منکره ده نو خیرات که کرده و داقا دره رو دی خیرات ذکر خنده ده چه غم را غلی ده. نو حضرت و ایتاث ولو روڑه ورکی نو ده یلو ادھی کیمانو ماننے پڑے کے چلے چلے ندے زمانے میں ربان خیرات پھا کر دے اور خیرات اجر ملی پچے رسی دی اور بڑا اجر اور وہ کے نرسی وہ کہ حضرت میں نہیں کرے دینوں گرا لومن الدین کے طلب لا مشرک کے اوپر آ بعد سے دنیا پرست تو مطلب بتا رہے کار پٹی کے اوپر اخال پھتئی اور یہ دعابت کر خیرات بکارے موس کی رکاتا سنت تا سبا مد مش کرے نہ ڈالیں گے اختر کی حضرت باہر نہ ہوتے حا دا دا خیرات پا پل تاکہ خیرات پیغمبر پر بدلنے نپدے کہ سوا کم ہوچے نمنت داوی یلا 95 دی مری نمن مگے ملی نو کھوتاں کو ملی پر خیرات نہ مائی اخرات کو چ خلاف محمد رسول اللہ صلی پی اللہ علیہ وسلم نہیں آنمن جس کا پیغمبر پہ خفا کی بارے یہ مولوی کہ مسلمان تو منا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعادی پسج پہر خواہ گئے کہ کے, کے. <تصفح> کہ جب پیغمبر قابی مین اللہ خود مسلمان میں ہوئے کیونکہ میں سی پہ رہا ہے کہ اللہ فرمائی فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّنُكَ فِي مَا شَجَرَ بِيْنَاونَ سُمَّ لَا اِجِبُو فِي أَنْوزِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَذَئِرْ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وہ ذات کا اللہ میں لکھا تمھی جن مسلمان طابق کے لیے حتا یحکیمو کافی ما شایا بینم سکھول کے حاكم نے زدی طالرا پاغم سلو کیتے دیندا پیداشی یہ سب ایمان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تم مسلمانیں سکھ وعدے کے پیغمبر, دو پیغمبر یوڑ سی بلکہ بابا مر رہے گی جنگی گڑھ والا نگا پیغمبر پر اوزنے کے غابات پر اوزنے کے خلقے ساری گرد اور تیلی اور دے انہائے پسٹر کے پوکانے چاہتا کہتا کہ اس تا خلقے تا گرشم اور دے کی خلقوں پر ارائشی گرشی گرد اور قدم تو یلے لڑکے اور تیلی اور نکتش رزائن کا مسلمان رائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم وعدن اگر اگر نسنگو دارے یہ پور کے بچےوں نسنت پر سنگ دولت پوری بچے پیدا کیمان واخلی نے مرکارا چمبڑی دے دے بچی نو پیجنو ذرا پا پلار ذرا پا لزرا پینزو ذرا پا او با ذرا پینزو پا ابل ذرا ستا شل گر رکا او زم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ با چیہ پیدا شی کیا توائے ما اولی وقت بانگو آئے خیل کے حکم کی اسامہ ہمولا دا پیسون اخلاص شید نو دن دا پیسون اخلاص نو کلے چید خطنی دا سنت کو وہ جو پیغمبر طریقہ دار ہے دین تن من خبر ہے تو سنت کو متداخلت راغت کرم وہ سباح سنت کے مطابق ہمارا ہے ورکھے نہیں نہیں را والا تو نا پیشو ڈوڑا تکنی سے زربیا بچے کوئی گندا نہ سنت طریقہ دار کہ جمعہ کو ترا فورو ترا تو پھلا یہ دیلات طرح تو کا زما فرینچیز کے خلاف مقابلہ لثور کھریدا نہ وہی ہاں ما بچی لے قبول کر لے نکاوش دعوش. دعوش. لمبوڑے کہتا تھا زبان کی نہیں کہ نرے کم بن کا فتوی کہے جنادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجزا نبو حضور بنافس اللہ بس من کا رکھے نقصان دہ نیچے خاندان کے نظر بھی اگلو اگلو تباہ دلاقی خبردار منگ نداخبرہ کیو منگ دعویو چیو اللہ را ندر کیو ادون دعویو پسند طریقے پل مل جنلے ہو کیو غام و خادیو کیون یعبا اللہ رضای شئی بل بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضای شئی اور حضرت برشفعاتی کی من نفضیر کبکی زمانے رو باند تا تا اند سلو اور کم کن کنزلو کم کن بزیر کم تا تا ملگو کو منگو تا تا صحیح تای خو خیرہ منگو تا صحیح تا و خدا مرغی برات لو فراد بے تو کو پوچھے گانا واپس محدا بدنام کا پیراشور پیراشور اللہ تباشرے اور دا اللہ پاکستان کے مہاں دین خرسی ہی نمی اسلام نے جو ٹی جی پہ پورسائے لکی جی پہ اقتدار اور باوی چیزی اغیف الاسلام نمی ناکلی دائے سوڑ دیزان ملیانی سے دین دین کئی تو دا ختم شو ممیدنی سے پاکستان بچی اور اگر یہ صحیح علماء پہ رائکی اور آگا ظالمان کی دین تباہ کئی اور وہ صحابہ بجوئی اللہ جے جی پختلفقر صرف انہی ہے رہی اخرائی دا ملک نپاکی اخرائی دا ملک نپاکی اخرائی دا را ملک چی پلما دیگر دا شد ایجا پولا نبا اولی کل ناغا سلم مصوّببا با زن سر آغستان او زدجوی پر آر بکینا اگا مور تنگو <تصفيق> خلک <تصفيق> و جیو لپس کروی اگا نیک بچی زن نسانان سا ابد الحاظ جس طرح عبد الرحمان نہ کم سفر لکھ یعنی ما ذرا میرا پیدا کری حد نہ میرا مدد اس کے بعد رحمان دنیا کر سفر میں کم نہیں کرے گا شمسدین ابن بطوط کے بھی سنگین اپن سفر شروع کر رہے سر برحان الدین اور بغیر پسند کے, پسن کے فرید الدین عالم کا سلام اسلام بھائی دا ہندوستان برحان الدین کا وزما اسلام بھائی چین اسد الدین کا وزما سلام بس ہے بطور دیش, کالات دنیا سے میں طالاب مشہور عالم کا بارہ سلام ہوئے اور سلام ہوئے بارہ تباہ عالم اور چین عالم سنگیا گئی پور طالبان اجیشی میں تاریخلوری آج ہر دکی نشو کتاب کے ابتدائی درمیانہ کتاب کے بہتار بھی اسے کتاب کے دا ہر بوٹھی خواتی منظور رکھ لی تھی جو دول دنیا بڑھی رہ جمعی حوالے کو خواز کرے اور ہر بوٹھی خواتی یو فن ہے یو من کو ہے جنوب یو چتنو یو سر فون ہر فن کے باغی بور جد جہار ہوئی ایمان دغات کر رہا ہے مجلس کا اور مجلس کیوں کا سہارا تو گھر جس تھوڑی سی آئے تو مسفر پکڑ لے اور چپا چی نو آیا کو پکڑ دے ابنی جنی مشہوری ماں اور بیان کے آگوالی فارسی تلا ذبط کا طبلہ انتہا جوڑ شیل جوڑا مطلب دار ہے چیلنڈ ملے ابنی جینی وائرس اور ریٹ کا لطف حتا کہ ابو علی فارسی مرشو ابن جنیف پر فارسی بیسی اگران ابن مکری ابو الشیط سبرانی دیا من رسیش آجردان اور مجینہ کی حسیدل جلوگی واقع سیدل مسجد نبوی تعالی پجرائشو اللہ آتا اور فیصلہ اگر مسجد نبوی کی بمروی ابن مکری ابو الشیط فرطہیب موسیق فغفل بسرم ہو مسجد نبوی کی پادشا اچدوار اقفل ضائف اللہ یہ ساگی دسکت ہوئے يو اور دار اور بانگی لیکن سوال مزدور جتنے رت الحساط الحبی ابن فلیان کے سو رئی یہ گولتاب گوز <تصر> نوستاز ہوئے انہو لا یبلغو درجت الفضل ہے غلائے کونے لہو شان ہے دردہ وہ لیڈا دردہ کتاب دوری قلد ہے جدل کی مندیشی اور قلد ہے علم مندیشی اور چبل طالب لا کم راکیو کتل نبل نیغ ناس ہے لکل مکلد نوستاز ہوئے انہو یبلغو درجت الفضل ہے غلائے کونے لہو شان ہے بے بے نفذیلت عدل بشان کی عدوار آگشان کی, کی چاہ بارک ایکیویلیو چیزیں نیشی مونتے ہیں ارام قردہ دے طلب دا او آر طلب ارام دے یقیناً بیل مفادشان او چار اپارے ایکیویلیو انہو یکون الگشان اغای ما مگذر دقل زمانے اغا مبارک شاہ چی سید والا قطر او دقل اصطاو قدب ہوا ہے اصطاو بھی زب بڑایا نیشم مل اور جمع شاہ جب جمع غلام مبارک, دے منزل دو دشت ہوکن اور مبارک کو ناغوی داخلہ بن سو جو داخلہ حکومت الفتح شاہر سے دملن آواز آجی قال المسنر جاور پسیوئی قال الشارع جاور پسیوئی قال المستاد جاور پسیوئی واقول علیکل کئی با طالب ناستے علیکل کئی علیکل کئی گران مخترم عبدالبین کو در شیخ القرآن محمد طرح رحمت اللہ علی تا ایک نمبر بیان چھتا دی موجود آدھا اللہ تعالی رضا ایسا اشاری سنت کے ساتھ این سی ڈیز دکان نمبر تیئیس ابرحمان پلازا مین چوک جاگیرہ توحیدی دکان نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس موبائل نمبر چوبیس